ایام معلومات ہم نے اپنے بچپن اور اوائل جوانی میں دیکھا کہ ہمارے ماحول میں اشرہ جلحجہ کے بارے میں کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی تھی نہ روزے نہ عبادات نہ فضائل کا مذاکرہ اور نہ ذکر اللہ کی کثرت مدارس میں عید الاضحیٰ کے موقع پر چھٹیاں ہوتی ہیں تو اساتذہ اور طلباء گھر جانے ٹرین کا ٹکٹ کرانے اور سفر کی تیاری میں لگے رہتے ہیں علماء اور طلباء جب تعطیل پر ہوں تو عشرہ ذی الحجہ کے فضائل امت کو کون سنائے الحمد قربانی کا عمل نیک لوگ اہتمام سے کرتے تھے اور کر رہے ہیں اور عرفہ کے دن کا روزہ بھی عبادت گزار لوگ رکھ لیتے تھے اور بس حالانکہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کا اگر ٹھیک ٹھیک مذاکرہ ہو جائے تو ماحول کا رنگ ہی بدل جائے یہ انسانی زندگی کے قیمتی ترین دن ہیں خجاج کرام کے لیے بھی اور غیر خجاج کے لیے بھی حتیٰ کہ کئی ائمہ کرام نے ان دس دنوں کو رمضان المبارک کے آخری دس دنوں سے بھی افضل قرار دیا ہے خیر وہ ایک علمی بحث ہے مگر ان ایام کی فضیلت کا کسی کو انکار نہیں اور ان ایام میں ہر نیک عمل کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ان دنوں کی عبادت اس جہاد سے بھی افضل ہے جس میں مجاہد کی جان قربان نہ ہوئی ہو یہ وہ دن ہے جن کی راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہے اور ان دنوں میں خاص طور سے ذکر کا حکم قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ وہ دن ہے جن میں اسلام کے محکم فرائض میں سے ایک فریضہ حج بیت اللہ ادا ہوتا ہے اور وہ ان دنوں کے علاوہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا ان دس دنوں میں عرفہ کا دن ہے جس دن سب سے زیادہ افراد کو جہنم سے نجات دی جاتی ہے ان دس دنوں میں یوم النخر یعنی عید کا دن ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا اور سب سے عظیم دن ہے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے ایام معلومات کا بڑا لقب ادا فرمایا ہے اور ان دنوں اللہ تعالیٰ کا فضل اپنے بندوں پر بہت زیادہ متوجہ ہوتا ہے ان دنوں کی فضیلت میں اتنی صحیح عادیث وارد ہوئی ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک رسالہ بن سکتا ہے